نسپون بے بے بی منزل والا سو منقبت مر گرنا تو باد متابی تو اسیت کا خل کوئی ترو خل گم تو جملے جملے جگڑا نہ تعریف مذاکر انا تاریفا زبانی صاف زمانی صدق کا وی ترشتے وی بی عبی و ست سابقہ کیری کی فنمت شریق تو معاملات کی فنحمت شریق اور بہترین شریقا کون تا تاری لاتاری و لاتماری کا جگر ک دا تو تاری چم خان بات جگڑ